میں محمد اسلم کامرا سے بول رہا ہوں مدنی کلینک پروگرام لگے جس میں وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ والو جاب ہو رہے ہیں حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ کھجور لے سکتے ہیں اگر شوگر کا مریض روزہ رکھتا ہے تو استار کھجور کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے لیکن اگر روز رمضان سے ہٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے اپنے مولک سے مشورہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کھجور جو ہے وہ ایک طرح سے یلو زون میں آتی ہے کہ آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں آپ کی طرف پابندی بھی لگ سکتی ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں جس پر قطعی طور پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں کھانی ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے یہ بالکل کھا سکتے ہیں تو کھجور ایسی میں آتی ہے کہ اس کو آپ اکارڈنگ مریض کی صحت کے حساب سے فیصلہ جو مالج ہوگا وہ کرے گا کہ یہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے لیکن افطار میں اگر افطار کرتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے تو اس میں کھائی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں تو ڈیفینےٹلی آپ کا شوگر لیول نیچے ہوتا ہے